حضرت ابراہیم علیہ والسلام کو ساری انسانیت کا پیشوا بنانے کی بشارت دینے کے بعد اور اس کا اعلان کرنے کے بعد اللہ سبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ کی زندگی کے ایک بہت عظیم کارنامے کا ذکر فرمایا ہے اور وہ بیت اللہ کی تعمیر جدید ہے اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ صدلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں آ تھے اور وہاں حضرت حاضرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ صدلام کی دوسری اہلیہ تھیں ان سے حضرت اسماعیل علیہ صدلام پیدا ہوئے تھے اور ابھی وہ دودھ ہی پی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کو بیت اللہ کی جگہ بتاتے ہیں آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد کریں بیت اللہ شریف اصل میں شروع سے تعمیر چلا آتا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی اور وہاں ایک ٹیلے کی شکل بن گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام میں یہ حکم دیا کہ وہ اس ٹیلے کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اپنے اہل اعال کو آباد کریں اور پھر کسی مرحلے پر اس بیت اللہ کو اکثر نو تعمیر کریں جو منہدم ہو چکا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیر میں شام سے مکہ مکرمہ کی جگہ پر روانہ ہوئے اس وقت مکہ مکرمہ ایک شہر کی حیثیت میں نہیں تھا بلکہ محض ایک سہارا اور سنگلاخ علاقہ تھا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شام سے مکہ مکرمہ کا سفر حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں انجام پایا اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لیے براک لے کر حاضر ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ حضرت حاضرہ کو اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہوں نے سفر کیا اور بالآخر اس جگہ لے جا کر ان کو اتارا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے اس وقت کانٹے جار جھاڑیوں اور ببول کے درختوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا کوئی آبادی بھی نہیں تھی اس وقت بیت اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا حضرت خلیل اللہ علیہ نے اس جگہ پہنچ کر حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے تو حضرت علیس السلام نے اس بات میں جواب دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور صاحبزادے کے ساتھ وہاں پر اتر گئے بیت اللہ کے پاس ایک معمولی سا چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاضرہ کو وہاں پر ٹھرا دیا اور ان کے پاس ایک چوشا دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیز میں پانی رکھ دیا اس وقت ابراہیم عیسدالسلام کو مستقل طور پر یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وہ حضرت اسماعیل علیہ صد السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حوالے کر کے واپس ہونے لگے جب جانے کی تیاری دیکھی تو حضرت حاضرہ نے عرض کیا کہ کیا ہمیں اس لقودک میدان میں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات مہیا ہے حضرت خری اللہ علیہسلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے حضرت حاضرہ ساتھ اٹھی اور دوبارہ یہ سوال کیا یہاں تک کہ خود حضرت حاضرہ کے دل میں کچھ بات آئی اور انہوں نے ارض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے جب حضرت حاضر نے یہ جواب سنا تو پھر بلا تعمل نے فرمایا کہ پھر آپ جائیں جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چنا سے حضرت ابراہیم ریسد السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے اور راستے میں جس جگہ سے اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا وہاں پہنچ کر موڑ پر پہنچ کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو ایک پر پرامن شہر بنا دیجیے اور جس دعا کی تفصیل اس رقو کے اندر آگے آنے والی ہے یہاں پر جو اللہ تبارک نے حضرت حاضرہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل صدر السلام کو یہاں پر چھوڑا تو اس کے بعد حضرت حاضرہ کو کچھ وقت تو اس طرح گزر گیا کہ جو توشا تھا اس کو استعمال کرتے رہیں کچھ کھجوریں تھیں ان کو استعمال کیا جو مشکیزے میں پانی تھا اس کو خود بھی پیتی رہی اور بچے کو بھی پلاتی رہیں لیکن کچھ دیر کے بعد پانی ختم ہو گیا تو یہ خود بھی پیاس سے بےتاب تھیں اور بچہ بھی اس وقت پانی کی خواہش اس کی ظاہر ہو رہی تھی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہے اس موقع پر حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی اور کبھی برابر کے کوہے صفا پر چڑھ کر وہاں پانی کی تلاش کرتی کبھی کوہ مرواد مقابل میں دوسرا پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھتی اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرتی تھی تاکہ حضرت اسماعیل عزد السلام کو بھی نگاہ میں رکھ سکیں یہ واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے اور حج میں جو صفا مربع کے درمیان سائی کی جاتی ہے وہ در حقیقت حضرت حاضرہ کے اسی عمل کی یادگار ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا اور اس کے نتیجے میں حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل کو پانی ملا اور پھر قبیل جرہم کے کچھ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیل ابن جرہم کی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی اور پھر یہاں رفتہ رفتہ ایک بستی آباد ہو گئی صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کیا تم اس میں میری مدد کرو گے حضرت اسماعیل علیہسلام نے ارض کیا کہ بے شک بسر و چشم کروں گا اس پر حضرت ابراہیم علیہسدلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس, اس گھر کی تعمیر کا حکم ہوا ہے بیت اللہ کے حدود حق حقتعلی نے حضرت ابراہیم ریستالسلام کو بتلا دیے تھے دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں انہیں پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی اور پھر اس طرح بیت اللہ ایک مکمل عمارت کی صورت میں سامنے آ گیا جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم ریست والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی تھی کہ وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا اور جب بیت اللہ کے اوپر کی عمارت کا کی تعمیر کرنے کا مرحلہ آتا تو وہ خود بخود اوپر ہو جاتا اور اس کے نتیجے بحض ابراہیم علیہ السلام کے لئے ممکن ہو جاتا کہ وہ اوپر کے حصے کی تعمیر کر ہیں اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بھی نشان تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت طویل انہوں نے عمر پائی ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ نشان دیکھا تھا اور اس کے بعد سے پھر بعد میں مسلمانوں نے اس نشان کو ہتر امکان محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی مقام ابراہیم کے اندر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا یہ نشان موجود ہے اب وہ کس حد تک اسی نشان کے مطابق ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا یا اس میں کوئی تصرف ہوا ہے اس کے بارے میں بہت یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن بہرحال وہ نشان اب بھی موجود ہے اور پھر اللہ سبارک تعالی نے اس کو مقام ابراہیم کا نام دے کر اس کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایات بھی ان آیتوں میں دی ہیں یہ پس منظر ہے ان آیتوں کا جو ابھی تلاوت کی گئی تھی اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس جال نل بئی کا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا تھا کہ لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا تھا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں مصابہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے لئے استعمال کیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے اس طرح کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں یعنی اللہ تبارک وطالیہ نے بیت اللہ کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پر طواف کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے دل میں واپس آنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنے اور دوبارہ اس کی زیارت کرنے اور وہاں پر پہنچنے کی ایک شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے جو لوگ ایک مرتبہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں یہ خواہش مسلسل باقی رہتی ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پر جائیں اور لوٹ لوٹ کر جائیں اور دنیا کی دوسری جگہوں کے برخلاف وہاں کتنی ہی خوبصورت جگہ ہو کتنا ہی حسین منظر ہو کتنا ہی خوبصورت شہر ہو اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر دو چار مرتبہ چلا جائے زیادہ سے زیادہ پانچ دس مرتبہ چلا جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں پر جانے کی اور اس کو دیکھنے کی کوئی خواہش عام طور سے دل میں پیدا نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ باوجود کے ایک بےآبیاہ وادی میں واقع ہے سنگلاخ پہاڑ اس کے ارد گرد ہیں کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں ایک ایسی کشتش ہے کہ لوگ ایک مرتبہ جانے کے بعد پھر بار بار وہاں پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں بسابا کے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے ابھی ارض کیا ہے کہ ایسی جگہ جس کی طرف لوگ لوٹ لوٹ کر جائیں اس کے ایک دوسرے معنی بھی عربی میں ہو سکتے ہیں جس کا معنی ہے ثواب حاصل کرنے کی جگہ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس سے وہ ثواب حاصل کر سکے تو ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی جائے نماز پڑھی جائے ثواف کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب حاصل کرنے کا خاص مقام اس طرح بھی عطا فرمایا کہ اگر آدمی کوئی عبادت بظاہر نہ کر رہا ہو صرف بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہو تو بیت اللہ کی صرف زیارت کرنا اور دیکھنا بھی انسان کے لیے ثواب کا سبب ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر اس کو مصابہ اور ثواب حاصل کرنے کی جگہ اشاد فرمایا گیا اور دوسری صفت اس کی آگے یہ بیان فرمائے کہ وہ امن یعنی وہ سراپا امن سراپا امن ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے سب کے لیے ایک امن کی جگہ ہے معمون اور محفوظ جگہ ہے معمون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و نے بیت اللہ کو اور بیت اللہ کے ارد جو حدود حرم ہیں ان کے یہ احکام رکھے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی جنگ عام حالات میں جائز نہیں کسی کو مارنا جائز نہیں کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں البتہ کوئی استثنائی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی دشمن وہاں پر چڑھ آئے اور اس کے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑے تو اس کی اجازت قرآن کریم دوسری جگہ دی ہے کہ بلا تو قاتلوحم انگل مسجد حرام حتا قاتل کم فی فن قاتل کم تم اس مسجد حرام کے ارد گرد تم قتال نہ کرو یعنی لڑائی نہ کرو ہاں البتہ اگر دوسرے لوگ آ کر تم پر جنگ مسلط کر دیں تو پھر اس صورت میں دفاع میں تم وہاں پر لڑ سکتے ہو تو لڑائی بھی جائز نہیں اور کسی کو مارنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جرم کر کے وہاں پر پناہ لے لی ہے تو امام و بنی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اگر فرض کرو شرن وہ واجب القتل بھی ہو تو وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ وہ حضود حرم سے باہر آنے پر مجبور ہو جائے اور تو حضور حرم سے باہر جا کر اس کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے جانوروں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے تو شروع میں اللہ تبارک وطالعہ نے بیت اللہ کی جو اس بیان فرمائی ہے کہ بیت اللہ کی عظمت سب سے پہلے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ لوگ لوٹ لوٹ کر اس کے پاس جائیں اور تیسرے یہ کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے اور وہاں پر جا کر نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی محفوظ اور معمون ہو جاتے ہیں ان کی جان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ذمہ لے رکھا ہے یہ اہمیت بیان کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کی اہمیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ و تخز میں مقام ابراہیم مسلح کہ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو جیسا میں نے ابھی عرض کیا مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم ایسد والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس پر ان کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں اس مقام ابراہیم کو اللہ تبارک وطالعہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو یعنی وہاں پر نمازیں پڑھا کرو اب اس میں بعض نمازیں تو ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنا واجب ہے مثلا وہ دو رکعتیں جو ہر طواف کے بعد انسان کے ذمہ واجب ہوتی ہیں ان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح پڑھی جائیں کہ مقام ابراہیم نماز پڑھنے والے اور کعبے کے درمیان آ جائیں یعنی اس طرح نماز پڑھے آدمی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور مقام ابراہیم کے پیچھے بیت اللہ شریف ہو اس طرح نماز پڑھنا سنت ہے البتہ اگر کسی کو وہاں پر جگہ نہ ملے یا کوئی اور دشواری ہو تو مقام ابراہیم کے علاوہ پورے حرم کے اندر بھی پورے مسجد حرام میں بھی کسی بھی جگہ یہ دو رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اگر وہاں پر بھی پڑھ لی جائیں گی تو واجب ادا ہو جائے گا بلکہ اگر مسجد حرام سے باہر حضور حرم میں پڑھ لی جائیں کسی بھی حضور حرم کے علاقے میں پڑھ لی جائیں تو بھی یہ دولکتیں ادا ہو جاتی ہیں البتہ حدود حرم سے باہر پڑنا ان کا مکرو ہے لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص بھول گیا یا کوئی دشواری پیش آئی جس کی وجہ سے وہ حدود حرم میں ادا نہ کر سکا اور جا کر حدود حرم سے باہر جا کر دنیا کے کسی بھی مقام پر جا کر یہ دو حرکتیں طواف کے بعد کی پڑھ لی تو بھی وہ حرکتیں ادا ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوتا یعنی کوئی اس کی فضیا یا کوئی قربانی اس کی وجہ سے کردی نہیں پڑتی پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی جس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے اس کی تعمیر کس طرح ہوئی تھی تو فرمائے واحد نا ابراہیم اب اسماعیل اب القفین ابرق کا واحدنا الا ابراہیم اب اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی تھی کہ طاہرا بیتی کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو لط تافین طواف کرنے والوں کے لیے و اور اتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے و رکا اور رکو کرنے والوں کے لیے اور سجود خلجا کرنے والوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اتکاف میں بیٹھیں اور رکو اور خلجا بجا لائیں پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیت اللہ تو پہلے سے موجود ہے ڈیلے کی شکل میں اس وقت موجود تھا تو اس کو ایک باقاعدہ عمارت کی شکل دیں اور عمارت کی تعمیر کرنے کے بعد اس کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھے اور اس کو کفر شرک کی نجاست سے پاک رکھے یعنی اس کو کفر شرک اس کے اندر نہ آنے پائے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف ہو اور اللہ تعالی کی توحید کا عقیدہ رکھنے والے وہاں پر اللہ تعالی کی عبادت انجام دیں اور پھر آجے حضرت ابراہیم ریسد السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم ریسد السلام اپنی اہلیہ حضرت تاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیم کو اس بےآبو گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے اور ایک ایسا موقع آیا کہ جس کے بعد وہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو اس موڑ پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کو اللہ تبارک مطالعہ نے خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وہ قال ابراہیم وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا یعنی ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کیا کہا تھا کہ, رب بلدن کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دی یعنی اس وقت جب کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں اس وقت تو وہاں کوئی آبادی نہیں کوئی بستی نہیں کوئی شہر نہیں میز ایک صحرا ہے اور پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی ہے جس میں نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی پھل ہے اور نہ کوئی آبادی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو ایک امن والا پر امن شہر بنا دیجئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس کو پر امن شہر بنا دیجئے اس میں یہ دعا کا یہ مقہوم بھی داخل ہے کہ یہ جگہ حرم ہوگی اور اس میں کسی کو مارنا جائز نہیں ہوگا اور دوسری طرف اس میں اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ کسی شہر کے لیے سب سے بڑی خصوصیت اور کسی شہر کا سب سے اعلی وصف یہ ہے کہ وہ پر امن ہو وہاں لوگوں کی جان مال آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو تو حضرت ابراہیم عیصلسلام نے اس مکہ مکرمہ کے شہر کے بارے میں بھی یہ دعا فرمائی کہ اس کو ایسا شہر بنا دیجئے جو امن والا ہو جس میں لوگوں کو امن و سکون نصیب ہو اور پھر آگے فرمایا ورزق اعلی من مارا یہ فرمایا کہ اس کے بسنے والوں کو فلو مختلف پھلوں کا رزق ادا فرمائیے یہاں یعنی یہ فرمایا کہ یہاں پر باغ اگا دیجئے یا کھیت اگا دیجئے یا یہاں پر پیداوار اسی جگہ پر کر دیجئے البتہ یہ فرمایا کہ جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کو پھل ان کو عطا فرمائیے اور ایسا نہ ہو کہ اس بے آب و وادی میں رہنے کی وجہ سے یہ آپ کی اس نعمت سے محروم رہ جائیں تو ان کو آپ طرح طرح کے ثمرات عطا فرمائیے قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرشمہ ہر ایک شخص کو آنکھوں سے دکھایا ہے کہ سے یہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی مکہ مکرمہ میں کوئی باغ نہیں ہے جس میں پھل اگتے ہوں لیکن ساری دنیا کے پھل وہاں اس افراد کے ساتھ ملتے ہیں کہ شاید دنیا میں کسی اور جگہ اس افراد کے ساتھ اتنے پھل نہ ملتے ہوں اور اس کا ایک ظاہری سبب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر طائف کا شہر ہے جہاں پر اللہ تبارک وطالیہ نے مختلف قسم کے باغات اگائے ہیں اور وہ پھل وہاں پہنچتے ہیں اور پھر جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یوجبا الہ ثمارت گلی سہی کہ اس کی طرف کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہر چیز کے ثمارات تو وہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا بھر سے ہر قسم کی پیداوار ہر قسم کے پھل اور اتنے متنوع قسم کے قسم قسم کے پھل جو دنیا میں یکجا شاید کہیں اور نہ ملتے ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ کے اندر پائے جاتے ہیں پھر آگے یہ فرمایا کہ میں جن باشندوں کی لیے دعا کر رہا ہوں کہ ان کو پھل دیجے طرح طرح کے ان باشندوں سے اپنی مراد بھی بتا دی جی کہ, کہ ان باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو آپ قسم قسم کے پھلوں سے عطا فرمائی اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ من کفر کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے تو امت تو ہوں تو میں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا یعنی اگرچہ آپ نے دعا یہ کی ہے کہ یہ پھلوں کی نعمت صرف ایمان والوں کو ملے لیکن میں چونکہ ساری دنیا کا رزاق ہوں اس کو رزق دینے والا ہوں میں مومن کو بھی رزق دیتا ہوں کافر کو بھی دیتا ہوں لہذا اگر یہاں پر کچھ لوگ کافر ہوں گے تو میں ان کو بھی کچھ عرصے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا یعنی ان کو بھی ان پھلوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا لیکن بالآخر ان کا انجام یہ ہوگا کہ سم اکثر رحو الاضابنار کہ پھر میں ان کو کھینچ کر لے جاؤں گا کاہ کی طرف الآذاب نار جہنم کے عذاب کی طرف وہ بھی اسل اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی دنیا کے اندر تو چاہے وہ کتنے مزے اڑا لیں اور میں جو کچھ ان کو آتا کروں گا اس سے وہ جتنا چاہیں فائدہ اٹھا لیں لیکن یہ فائدہ اٹھانا کچھ مدت ہی کے لئے ہوگا یعنی ان کی زندگی کی مدت کے لئے یا اس مدت کے لئے جب تک ان کو جب تک میں چاہوں گا اس وقت تک ان کو ان نعمتوں سے بھی سرفراز کروں گا لیکن بالآخر اگر انہوں نے کفر کو اور توہر پر ایمان نہ لائے تو بالآخر میں ان کو کھینچ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا اور وہ کسی انسان کے لئے بدترین ٹھکانہ ہے